اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں اس سے پہلی نشست میں اور خواتین متعدد کے بارے میں سن رہے تھے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ السلام نے اللہ اعلی سے پناہ مانگی ہے یہ یا ترسدا کا ذکر اللہ اعلی نے قرآن پاک میں کیا ہے اور اس کی کچھ آیات کچھ واقعات اس سے پچھلی نشست میں آپ سے عرض کیے گئے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ وہ اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہیں اور وہ اثرات اور وہ چیزیں جو ماحول اور معاشرے میں کفر کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں یا قلب مبارک کی لطافت جن چیزوں کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی اور شیطان کوئی ایسی تجویز پیش کر سکتا تھا جو آپ کے اس عظیم معیار اور اس عظیم اور اس بلندر مقام کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالی نے شاد فرمایا کہ فستاز بلّا اب ہمیشہ اور فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے امبیا علیہ و صلاحت پر اعتماد اصل دین ہے اور جتنا جتنا نبوت پر اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا انسان کے ایمان اور انسان کے اخلاق میں مضبوطی اور اصلاح کی صورت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اسی لیے آپ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی لطافت اتنی تھی اور اتنا پاک اتنا روشن اتنا صاف دل تھا وہ کہ ذرا برابر کسی تقدر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا میسائی کی روایت میں آیا کہ نبی ولیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ وزر کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ دوسری رقط میں آپ کو رکوع کرنا پڑ گیا اور بات یہ ہوئی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد اشاد فرمایا کے لوگوں کو کیا ہو گیا وہ وضو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے میری نماز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے یعنی کلب مبارک اتنا لطیف تھا کہ آپ کے مقتدیوں میں خود صحابہ کرام رضی اللہ جو بڑی عظمت اور بڑی رفت کے مالک تھے اس کے باوجود ان میں سے کسی شخص کا وضو کا اہتمام نہ کرنا اس سے بھی کلب مبارک کو تکلیف پہنچتی تھی یا یہ کہیے کہ قلب مبارک اس کا بھی متحمل نہیں تھا تو اس لئے حکم ہوا کہ اگر شیطان آپ کے سامنے کوئی ایسی تجویز پیش کرے جو تجویز آپ کے شان نہیں ہے تو سورہ آراف میں ارشاد فرمایا گیا کہ پست بلہ اور فوراً اللہ کی پناہ معاملیہ کی یہ شر اور اناد کفار مکہ سے حسد اور بغض کی صورت میں ظاہر ہوا اور مری نئے منورہ میں یہودیوں نے یہ سارے کام کیے اور حد یہاں تک پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا اور اس جادو کے توڑ کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی دو آخری صورتیں نازل فرمائیں اور آپ کو اس, اس تکلیف سے اس دکھ اور الجھن سے اپنی پناہ عنایت فرمائی محفز ذین یعنی وہ دونوں صورتیں جو اللہ کے پناہ کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالی نے دعا اور استعضا دونوں کو جمع فرما دیا اور اسی لیے ان کی اس جامعیت کی شان کو محسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسد ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ارشاد شادما عیسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے کہا ما سعلا سائلن کسی دعا مانگنے والے نے ان دو صورتوں جیسی دعا نہیں مانگی اور پھر ارشاد فرمایا اور کسی پناہ چاہنے والے نے ان دو صورتوں سے بہتر الفاظ میں اللہ تعالی سے پناہ کی درخواست نہیں کی پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ انتقامی کاروائیوں سے اور مختلف تصوصے جو دماغ میں آتے ہیں دل میں برے خیالات آتے ہیں اور برے اخلاق جو ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہی رہیں مبادہ کے شیطان کبھی گناہ کی راہ پر کسی انسان کو لے آئے اور معصیت اور نافرمانی کا سبق اسے پڑھائے الفاظ قرآن میں بظاہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاتب ہے مگر در حقیقت یہ تعلیم امت کے لیے ہے کیونکہ انبیاء بی کرام علیہ السلام کے متعلق تو اس کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ وہ شیطان کے کسی وسوسے پر عمل کریں حتیٰ کہ یہ بھی احتمال نہیں ہے تو شیاطین ان کے پاس آئیں سورہ میں اللہ تعالی نے بظاہر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشاعت فرمائی ہے لیکن در حقیقت کی امت کے لیے ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ جب بھی شیطان کا اثر محسوس ہو سورہ مومنون کی یہ آیات پڑھنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اس میں دیکھیے اللہ کا سے پناہ مانگنے کے لیے کیسے خوبصورت الفاظ اشاعت فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بکل رب و اور آپ یہ فرمایا کیجیے ان امت کو یہ تلقین کیجئے کہ یوں عرض کیا کریں کہ رب و عضوبی کا میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں من ہم ذاتین ذات اس بات سے کہ شیطان وسوسوں میں مجھے مبتلا کر دے بضو کا اور اللہ میں اس بات کی بھی پناہ چاہتا ہوں کہ یا ضرور شیاتی میرے پاس آئیں میرے رب میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں اس پناہ کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں ہی اسی کی کڑی ایک جملہ ہے عضو بلّہ شعیطان الرجیم کہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کا شخص شخصی شخص آغاز کرے تو شیطان کے شر سے اور اس کی برائی کے اثرات سے نکل کے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے یا جن چیزوں جنہیں اللہ کی پناہ میں آپ نے خود دیا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے ان سب کو اگر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے آپ کے طلب اطہر میں جو رافت و رحمت کے جذبات مجزم تھے اس وجہ سے دین اور دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جسے اللہ اعلیٰ کی پناہ میں نہ دیکھیں صحت ہے عاقیت ہے علم ہے اخلاقیات ہیں معاش کے مسائل ہیں زندگی ہے موت ہے ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کی دعا فرمائی اور ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم بھی اسی طرح ان بھلائیوں کے حصول کے لیے اللہ تعالی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھیں اور اپنے دامن کو پھیلائے رکھیں اور دکھ اور درد اور بزدلی اور قرض کا بوجھ قبر کا عذاب زندگی کی تنگی موت کی سختی حشر کی رسوائی ان تمام شرور و فتن سے پناہ کی دعائیں بھی مانگی ہیں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں دعا مانگنے کا ادب سیکھیں اور تا قیام قیامت امت کو ہر ایک فٹنے سے نجا... نجات کی راہ سکھائی یہ تمام تحفظات جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں دراصل اصل قرآن کریم ہی کی آخری دو صورتوں کی تفسیر ہیں انہیں دو حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے پہلا حصہ تو وہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص چیز یا کسی خاص حالت یا کسی خاص موقع پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں استعاذہ کی بہت سی دعائیں قرآن کریم سے ہی احادیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کر جمع کر دی گئی ہیں تاکہ جو بھی ان دعاؤں کو یاد کر لے اور پڑھنا چاہے اسے پوری پوری طرح ان دعاؤں کا نفع پہنچے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن, کن کن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کن کن چیزوں سے اسے اللہ کی پناہ کا مانگنا سکھایا امت کو کتنے اچھے اچھے الفاظ بلفین فرمائے ہیں یہ آپ سب تحفظ کی دعاؤں کو سنیے اور ہو سکے تو انہیں پڑھیے